چارے ہی ہے سباب چولہا آجے ہی ہے ہی ہے کے ساد دوتا رہی ہے سباب چھوٹا آج ہی سارے ہیں سباب چھوٹا آج موتھائی اچھے موت بھائی تجھ کو سدھا رہی ہے سواب چھوڑا آج سدھا رہی ہے تم نے سواب چھولا آج ہی رہی ہے جی جا رہے ہیں ڈالے <سؤال> ہے باپ جھولا کاجی جا رہے ہیں جھولا کاجی है ہے تور بلارے بھی ہے باب چولہا کاجی شدارے ہی ہے باب چودا رہی ہے سچ سجنا ایک تھی بچ گیا تھا سجنا تھے ایک تھی بچ گیا تھا تمہیں سب دوست تمہیں سب درست سے بچا رہی ہے باب کا سنارے ہی ہے سباب چولہ کاجی سہی ہے چوری شلا کے بارے ہیں چوری شلا کے بھاگ لوگ سنارے ہے ماں چلیے ماں چو موت موت میرے باب چارے ہیں بھولا جمان دیکھا باب جی سنا رہی ہے سواب جی سنا رہی ہے چوری شلا کے جال چولا ہے باب میرا باب